امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نحج کے خطبہ نمبر 101 سو ایک فرماتے ہیں دنیا کو زہد اختیار کرنے والوں اور اس سے پہلو بچانے والوں کی نظر سے دیکھو خدا کی قسم وہ جلد ہی اپنے رہنے سہنے والوں کو اپنے سے الگ کر دے گی اور امن و خوشحالی میں بسر کرنے والوں کو رنج و اندوہ میں ڈال دے گی اور جو چیز اسمے کی منہ مو موڑ کر پیٹ پھرا لے وہ واپس نہیں آیا کرتی اور آنے والی چیز کا کچھ پتا نہیں ہوتا کہ اس کی راہ دیکھی جائے اس کی مسرتیں رنج میں سمو دی گئی ہیں اور جمع مردوں کی ہمت و طاقت اس میں کمزوری اور ناتاوانی کی طرف بڑھ رہی ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو دنیا کو خوش کر دینے والی چیزوں کی زیادتی تمہیں مغرور نہ بنا دے اس لیے کہ جو چیزیں تمہارا ساتھ دیں گی وہ بہت کم ہے حضرت علی اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں خدا اس شخص پر رحم کرے جو سوچ بچار سے عبرت اور عبرت سے بصیرت حاصل کرے دنیا کی ساری موجود چیزیں معدوم ہو جائیں گی گویا کہ وہ موجود تھی ہی نہیں اور آخرت میں پیش آنے والی چیزیں جلد ہی موجود ہو جائیں گی کہ گویا وہ ابھی سے موجود ہیں ہر شمار میں آنے والی چیز ختم ہو جایا کرتی ہے اور جس کی آمد کا انتظار ہو اسے آیا ہی جانو اور ہر آنے والے کو نزدیک اور پہنچا ہوا سمجھو اسی خطبے کا ایک جزو یہ ہے حضرت علی علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں عالم ہے وہ جو اپنا مرتبہ شناس ہو اور انسان کی جہالت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ وہ اپنی قدر و منزلت نہ پہچانے لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسند اللہ کو وہ ہے جسے اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا ہے اس طرح کہ وہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا اور بغیر رہنما کے چلنے والا ہے اگر اسے دنیا کی کھیتی بونے کے لیے بلایا جاتا ہے تو سرگرمی دکھاتا ہے اور آخرت کی کھیتی بونے کے لیے کہا جاتا ہے تو کاہلی کرنے لگتا ہے گویا جس چیز کے لیے اس نے سرگرمی دکھائی وہ تو ضروری تھی اور جس میں سستی اور کوتا کی وہ اس سے ساکت تھی اسی خطبے کا ایک جزو یہ بھی ہے جس میں حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ جس میں وہ خابیدہ مومن ہی بچ کر نکل سکے گا کہ جو سامنے آنے پر جانا پہچانا نہ جائے اور نگاہ سے اوجر ہونے پر اسے ڈھونڈا نہ جائے یہی لوگ تو ہدایت کے جگمگاتے چراغ اور شب پیمائیوں میں روشن نشانیاں ہیں نہ وہ ادھر ادھر کچھ کا کچھ لگاتے پھریں نہ لوگوں کی برائیاں اچھالتے ہیں اور نہ ان کے راز فاش کرتے ہیں اللہ انہیں لوگوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے اور ان سے اپنے عذاب کی سختیاں دور کرے گا اے لوگوں وہ زمانہ تمہارے سامنے آنے والا ہے کہ جس میں اسلام کو اس طرح اندھا کر دیا جائے گا جس طرح برتن کو ان چیزوں سمیت جو اس میں ہوں الٹ دیا جائے اے لوگو اللہ نے تمہیں اس امر سے محفوظ رکھا ہے کہ وہ تم پر ظلم کرے مگر اس سے پناہ نہیں کہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالے اس بزرگ و برتر کہنے والے کا ارشاد ہے اس میں ہماری بہت سی نشانیاں ہیں اور ہم تو بس ان کا امتحان لیا کرتے ہیں